بابو یہ کیا تاویل و کویل وزل و نیچے نبی پاک کی ایک حدیث نکل کی ہے نیچے نبی پاک کی ایک حدیث یہ امام نسائی صحیح سطح کا ایک مانا ہوا امام وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اور آیت کی تشریح نبی پاک سے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 کہ امام نسائی نے امام نسائی نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اس حدیث کو تفسیر تعویل اور تشریح بنایا ہے قرآن پاک کی آیت کے لیے گویا کہ اب قرآن پاک میں تھا ایزا کور قرآن آپ جانتے ہیں کوریا فعل مجہول کا سیگا ہے جس میں فائل کا ذکر نہیں ہوا کرتا حدیث میں اس فائل کا ذکر آ رسول پاک نے ذکر کر دیا اضا کارا جا رہی ہے طرف امام کے ان نماز جو علال امام جس کا پہلے تذکرہ کہ کرا کون پڑے امام پڑے تم چپ رہو تم سے مراد کون مقتدی تم سے مراد کون اب قرآن پاک کی آیت اور بقول امام نسائی کے اس کی تشریح اور تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ امام پڑے گا مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے تمہیں امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب قرآن پاک کی کوئی ایک آیت یہ پیش کر دیں یا حدیث پیش کر دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ ویسے تو مقتدی چپ رہے ویسے تو مقتدی چپ رہے لیکن سورت فاتحہ کے وقت چپ نہ رہے پورے کر سکتے انشاءاللہ اور صحیح سریح حدیث جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ باقی مقتدیوں کے لیے تو حکم ہے ازاکرا فائنسی تو کہ باقی سورتوں کے وقت وہ چپ رہے گا لیکن فاتحہ جب پڑی جائے گی تو اس وقت اس نے چپ نہیں رہنا وہ خود اپنی پڑے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں بھی موجود نہیں ہے میری دلیل ہے قرآن پاک کی آیت اور امام نسائی سہائے ستہ جو مانے ہوئے امام ہیں ان کے بقول تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جب قرآن پاک کی طرف کی آ جائے تو وہاں کسی اور کی تفسیر چل سکتی نہیں, نہیں, نہیں ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول امام نسائی کے اس کی تشریح کیا فرما دی وَإِذَا قَرَعَ فَانْسِتُو یہ مقتدیوں کو حکم ہے کس کو حکم ہے مولانا نے تو مقتدی کے لیے کوئی نہ آیت پیش کی اور نہ انشاءاللہ پیش کر سکیں گے نہ حدیث پیش کی اور خود اقرار کیا کہ میں نے پیش نہیں کی خود اقرار کیا پیش کریں گے ٹھیک ہے جی آئیں گے جب وہ انشاءاللہ پیش کریں گے اس وقت وہ بھی بات آ جائے گی۔ اچھا جی میں آپ کے سامنے پہلے نمبر پہ قرآن پاک کی آیت یہ پیش کر چکا ہوں اور ویسے بھی اس کا تعلق نماز کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کتاب الکرا بہکی کے اندر روایت موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ ابن مسعود یہ کتاب الکراحکی اس کا صفح ہے ایک سو نو ایک سو نو اس کے اندر عبداللہ اللہ ابن قال في القراءات خلف الامام انس احمد هو مصلي مولانا نے فرمایا کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ نہ پڑھے اس مسئلے پر گفتگو ہوگی انہوں نے جو ایت پیش کی ہے اس میں بھی مقتدی کا ذکر نہیں جو حدیث پیش کی ہے اس میں زور لگا کر مختدی کو داخل کیا ہے حالانکہ ہیں ان شاء اللہ پیش کیا ہے اس میں مختلف کا ذکر نہیں پہلے ملا جیون سے تو پوچھ لینا تھا نور ال یہ اصول فکا کی کتاب ہے مولانا آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے آپ نے بھی پڑھائی ہوگی اس میں لکھا ہے بے عموم ہی یوجبل قرات علالمقتدی کہ یہ اید فطرہ ما تیسر من القران اپنی عمومیت کے ساتھ مقتدی پر پڑھنا واجب کرتی ہے۔ سبحان آپ کہتے ہیں اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے غلط کہتے ہیں آپ آپ نے بڑوں سے پوچھ لینا تھا دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا کہ لا صلاهۃ میں زور لگا کر مقتدی کو داخل کیا ہے آپ زور لگائیں اور مقتدی کو خارج کریں اس حدیث سے میں نے یہ ثابت کیا ہے لا صلاح کا معنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ عام ہیں اس میں مقتدی بھی شامل ہے امام بھی شامل ہے اور اکیلا بھی شامل ہے جیسے ہر نمازی کو وضو کرنا چاہیے خواہ امام ہو مقتدی ہو یا منفرد ہو نماز میں پاکیزگی ضروری ہے خواہ امام ہو مقتدی ہو یا منفرد ہو اسی طرح لا سلاۃ فاتحت کتاب. فاتح کتاب اس میں امام مقتدی اور منفرد سب شامل ہیں جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اور آپ نے یہ فرمایا کہ لا کا لا اللہ اور لا اللہ نبی آبادی کا ایک ہی حکم ہے مولانا ہمارا یہ عقیدہ ہے سن لے گوھر سے لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے لا, صلات لا نبی عبادی کا منکر کافر ہے اسی طرح لا صلاط علی ملم یا قراب فاتح دل کتاب کا منکر بھی کافر ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مار رہا باقی آپ نے یہ کہا کہ امام آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ معنی لیا ہے یہ ان کی بات منسوخ ہے اسی جرمزی شریف کو اٹھاؤ اس میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اختیار کیا اس مسلک کو کہ وہ امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ دوسرا اپ نے کہا کہ حضرت سفیان نے کہا امام ابو داؤد کے حوالے سے اپ نے کہا کہ سفیان نے کہا قال سفیان لمن لم کہ یہ اکیلے کے لیے ہے یہ روایت کیسے اپ نے پیش کی سفیان سے, سفیان سے سفیان سے کون بیان کرنے والا ہے ابو داؤد ابو داؤد اور سفیان سفیان کے اپس میں ملاقات ثابت کریں کہاں سے اپ تشریف لائے ہیں اے اہل حدیث طالب علم کے سامنے اپ کھڑے ہیں تڑپا کے رکھ دوں گا اے اہل حدیث طالب علم ہوں ان کی ملاقات ثابت کرنی ہوگی اپ کو کہ سفیان اور امام ابو داؤد جو ابو داؤد سفیان سے بیان کر رہا ہے ابو داؤد کی ذرا ملاقات تو ثابت کریں حضرت سفیان سے پھر اپ نے واعظہ قران قران کی ایت پیش کر کے جس کے بارے میں اپ کے بڑوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو پیش نہ کرو اپ قابو آ جائیں گے آپ, اپ کے بڑوں نے کہا تھا وایدات ارضا تساکت اتا جب قران کی دو ایتیں اپس میں ٹکرا جائیں تو دونوں کو چھوڑ دو اپ نے ملہ کو بھی آج چھوڑ دیا آپ کی کئی کتابیں ہزامی وغیرہ اٹھائیں نور الانوار اٹھائیں ان میں لکھا ہے کہ وایدات ارضا تساکت آت اتا جب قران کی دو ایتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان دونوں کو چھوڑ دو اہل حدیث کا عقیدہ ہے قران کی ایت قران کی ایت سے نہیں ٹکراتی لیکن تم نے لکھا تمہارے بڑوں نے لکھا کہ قران کی اپس میں دونوں ٹکرا دونوں کو چھوڑ دو اور ایک طرف انہوں نے لکھا وائدہ قرآن قرآن اللہ حمون دوسری طرف یہ یہ دونوں عیدوں کو پیش کیا ہے اور یہ تارز پیش کیا ہے ہے اور اس کے ساتھ آپ کو نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں لکھا ہے کہ دو قول اگر آپس میں متارز آ جائیں گے تو دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا بڑے افسوس کی بات دلوقتي. ہے کہ تفسیر کے معنی میں آ کر ایسی بات کرتے ہو جو غلط ہے اور آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ نسائی شریف میں مولانا سنو اس کی سند میں ابن ہے جو کہ حبو ہرا کی حدیثوں میں نحمد رسول کریم مولانا نے ایک بات کہی ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں لا سلا لم یقرا بفات الکتاب اب اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ مقتدی کو اس میں داخل نہ مانے اس میں داخل نمانِ مقتدی کو لا صلاطہ بھی اب یہ کہ اس میں داخل ماننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جو نمانے وہ کافر ہے یہ مرانا سب سے پہلے یہاں لکھے نا کہ جو لا صلاطہ کے اندر مقتدی کو داخل نہیں مانتا وہ کافر ہے ذرا مربانی کریں یا وقت اٹھانا جی ذرا لکھیں مرانا نے آپ نے سے مطالبہ کیا ہے سن لو میرے حفاظ یہ ہیں کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے اسی طرح لا صلاطہ علیہ وآلہ وآ کافر ہے میں کر دیتا ہوں لا لاسلاتا میں مقتدی کی بات آ رہی ہے کہ مقتدی داخل ہے یا تو ہم پیش کریں گے اور یہ موجود ہے بات میرا ٹائم بعد میں ہوگا نہیں میرا ٹائم بعد میں داخل ہے یا نہیں اب نہیں شمار ہو رہا میں ان کی اس بات کا ذات کر گا جو میں نے لکھوانا ہے ان سے جو ہے بالکل نہیں دلائل کی بات آ رہی ہے ذرا چلے گا ایک جھوٹ کھمکا اتنا بڑا فتوا کفر کا معمولی بات نہیں ہے فتوا کفر کا دیکھے لا الہ اللہ میں کوئی تخصیص مانتا ہے تو کافر اب اسی طرح پیش کیا جا رہا ہے لا سلا کو اگر لا الہ الا اللہ میں جس طرح تخصیص کرنے والا کافر ہے لا سلاطا میں تخصیص کرنے والا کافر ہے یہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں یہ لکھ کے دے یہاں پر یا کہیں میں اس طرح تقسیم ماننے والے کو کافر نہیں کہتا میں نے جو فتوا لگایا تھا غلط کیا تھا आगे आगे। متم جب اپنی کلام کرتا ہے کسی متلم کو غیر تو غلط بھی سمجھ سکتا ہے لیکن متعلق جب اپنی کلام کی بات کرے تو اس کا مانا وہی لیا جائے گا یہ متلم کہہ رہا میں نے یہ ارد کیا ہے کہ جیسے لا اللہ، لا نبی ان کا منکر کافر ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں لا دل کتاب، یہ کن حدیث ہے جس کے بارے میں مولانا سر صاحب لکھا کہ بلا شبہ سنت کے لحاظ سے نہ میں سنتا ہوں میں بات ہوگی آؤ نظر ہوگی آپ کی دیکھیں لا الہ اللہ میں تخصیص کا قائل کافر ہے نا تفصیل کا کائل کافر ذرا بولو آگے سے کچھ جواب دو لا الہ الا اللہ میں تخصیص کا قائل کافر ہے لا نبی آبادی میں نب نبی میں کوئی تخصیص کرے جی تشریعی نہیں غیر تشریع اصلی نہیں بروزی کوئی یوں کر کے کہے قائل ہو تو وہ کافر اسی طرح لا سلاتا میں یوں کوئی تخصیص کرے تو کیا وہ تخصیص کرنے والا کافر ہے بات تو یہی کر رہا ہوں میں آپ سے میری طرف توجہ کریں لا نبی عبادی اور لا الہ اللہ کے ساتھ جو آپ نے اس کی تشبیح دی ہے میں وہی کہتا ہوں یہ آپ نے بالکل غلط دی ہے لا صلاتہ میں تخصیص کا قائل کافر نہیں اور لا الہ اللہ میں تخصیص کا قائل کافر ہے اگر اگر تن لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ مانتے ہیں تو جس طرح لا الہ الا اللہ میں کوئی تخصیص کا قائل ہوگا تو وہ کافر ہوگا اسی طرح پھر لا سلاと کے اندمی جو تخصیص کا قائل ہوگا تو وہ کافر ہوگا اگر یہ آپ کا فتوہ ہے تو آپ اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں اور اگر آپ کا یہ فتوہ نہیں تو آپ صاف اقرار کریں کہ میں نے لا سلاて کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو تشبیح دی ہے غلب دی ہے بھس اقرار کریں بھ ساتھ ہاں ہاں جی جی سمجھ نہیں ہوں اپنی سلام کی جو میں نے بیان کیا اس کا مانا کیا ہے میں نے کہا ہے کہ جس طرح ہے میں منکر کی بات کر رہا ہوں تفصیل کی بات نہیں کر رہا یہ ٹیپے سونے دوست موجود ہے میں ایک ہے تفصیل ایک ہے میں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے مولانا وہ الفاظ کہ کا منکر ہے وہ کافر اسی طرح یہ حدیث اس کا منکر کافر ہے اس کے سمجھنے میں اگر کسی کو کوئی غلطی لگی ہے تو وہ کابر کہ میں کہتا ہوں ایسی بات نہ بجاؤ یہ عوام کو نہیں سمجھ آئے گی آپ صرف میری جو تنصیل ہے جو میں نے پیش کیا ہے کی بات نحمد کی رسول مولوی اپنی غلطی کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا یہ <سلام> <سلام> اسی طرح ہے یہ اوپر اوپر سے کہیں کہ میں تو جی آج بلائیں ظاہر ہو جائیں تو ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن زد کا یہ حال ہے بھائی سیدھی باتیں تم کہہ دو اس کے ساتھ تشبیہ غلط اور بات ہی واضح ہے لا الہ الا اللہ عقیدہ کا مسئلہ ہے بھائی لا سن ایک اجتہادی مسئلے کے ساتھ تعلق ہے اس کا جی دونوں کے ساتھ کس طرح ملایا جا سکتا ہے خامخ ظلم نہ کرو مرنا ہے مر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے بھرا جی بات جو میں کہہ رہا تھا سفیان ابن دیکھو سفیان ابن روایت کی سند میں موجود ہے روایت کی سند میں موجود ہے سفیان ابن یونہ امام ابو داود اپنے استاد کو طیبہ ابن سعید اور ابن سرخ سے روایت کرتے ہیں وہ دونوں سفیان سے وہ آگے امام زوری سے وہ محمود ابن ربی سے وہ حضرت عبادہ سے اس طرح یعنی با سند موجود ہے باسند پورا جو با سند موجود ہے اسی با سند کے بارے میں آگے امام سفیان کی بات وہ نقل کرتے ہیں کہ سفیان کہتا ہے لم یو سلی وح دئی کہ یہ اس کا تعلق اکیلے نمازی کے ساتھ ہے مقتدی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا جی اب اب لاسا کے لیے بھی ان کے پاس دلیل مقتدی کے لیے نہیں ہے دیکھو اب اپنی طرح سے کہتے ہیں خا فلا خاف فلاح یہ خاف فلاح ہو رسول پاک نے فرمایا ہے جب رسول پاک نے نہیں فرمایا تو مول صاحب یہ آپ کا اپنا کال ہے نا اور آپ کا اپنا کال حجت اور دلیل نہیں لا پیغمبر کریم کی حدیث پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقتدی کے لیے مقتدی کے لیے صاف اور سر پیش کرنا او تمہارا کام ہے تمہارے مذہب کو قبول کرنا ہمارا کام ہے پر یقین جانیے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں ما شاء الله یہ ذرا خیر ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے بھائی نہ کوئی نہ بولے خاموش رہو اچھا جی اس لیے پرابھ ক্ষমা خاص یہاں کے لیے فخر جی کہاں حنفی مولوی کہتا ہے بھائی تم وہ بتا تو کہا کرتے ہو ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے یا ملہ جیون کا پڑا ہے ملا جیون کا کلمہ پڑھا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہے ایک امتی ایک امتی کا بلا دلیل حجت نہیں جب حجت نہیں ہے خصوصا تمہارے عقیدے کے مطابق تو مولوی صاحب اس کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہے کیا ہے اور یہ سفیان ابن اویانہ یہ خود پیش کر رہے تھے راوی الحدیث ادرہ بما فی یہ راوی الحدیث ہے اور وہ حدیث کا معنی کیا بہن کرتا ہے لِمَنْ يُسَلِّ وَحْدَهُ کس حدیث کا معنی کیا ہے وَحْدَهُ وَحْدَهُ یہ کون ہے راوی الحدیث راوی الحدیث ادرہ بما فی مولی صاحب آپ اپنا قانون آپ کے سر لگے گا اچھا جی اور میں نے جو آیت پیش کی تھی۔ آیت کے لیے دیکھیں امام نسائی کے بقول مولانا نے بڑوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی امتی کا قول قابل قبول نہیں ہے تو پھر مولانا یہ سفیان بن اویانا جس کو پیش کر رہے ہیں یہ نبی ہے اس کا کلمہ پڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے سفیان کے بارے میں جو مطالبہ آپ سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سفیان بن جو کہتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ یہ اکیلے کے لیے ہے سفیان بن کا جو کال ہے وہ نکل کرنے والے ہیں امام ابو دعود رحمت اللہ آپ نے والا دیا ہے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا یا ان کا قول نکل کیا اس کی سند تو پیش کرو کہ جب حضرت ابو داؤد کی اور حضرت سفیان کی اپس میں ملاقات ہی نہیں ہے۔ میرا یہ دعوی ہے اپ ان کی ملاقات ثابت کریں جو امام امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ کہنے والے ہیں کہ سفیان کا یہ قول ہے پہلے ان کی ملاقات تو ثابت کریں پھر اپ کہہ سکتے ہیں یہ سنت اپ کو پیش کرنی ہوگی اور امام ابو داؤد کی امام سفیان بن یوحانا سے ملاقات ثابت کرنی ہوگی ورنہ اپ کی بات فضول ہے اور اس کے ساتھ جو اپ نے حدیث پیش کی ہے نا کہیں کہ جواب نہیں دیا اس حدیث میں اللہ کی حدیثوں کو یہ خدمت کر دیا کرتا تھا یہ تقریب ہے ہمارے پاس جوا, میں جواب میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک بات سمجھ لو میرے پاس حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ صحیح موجود ہے صحفہ ہم بن حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ خود حدیث پیان لکھوانے والے ہیں وہ حدیث حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو آپ نے صحیح سے پیش کی ہے اس میں یہ الفاظ تو ہیں ان نماز رو اس میں الفاظ نہیں ہیں اگر حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ہوئی اپنی لکھوائی ہوئی کتاب صحیح احمام ابن منبہ سے یہ آپ الفاظ اسی طرح ترتیب جس طرح اپ نے پڑھے ہیں حضرت ابو هريره کی حدیث سے دکھا دے اپ کے سامنے میں ابھی شکست لے کے دینے کے لیے تیار ہوں اور حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو جو رسول اللہ کا فرمان پیش کر رہے ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں ہم کل بھی سردارے ہم کل بھی سردار صداقت کے یمین تھے ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے اگر پہلے حنفی تھا اگر پہلے حنفی تھا پھر بھی حنفیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنی صداقت اللہ اور اس کے رسول سے تو کرو, تمہارے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے تم نے قرآن کے بارے میں میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ ہے, آپ کہہ دیں گے کہ ہمارے بڑوں نے تو لکھا ہے آپ جان چھڑائیں گے اپنے بڑوں سے لیکن چھوڑنے نہیں دوں گا ان کا علم جتنا بھی نہیں تھا کہ حضرت امام حضرت امام عبدالی رحمتہ اللہ تو کہتے ہیں کہ چار پانچ چھ سات اقوال ہیں اس کے بارے میں قرآن کی تفسیر میں اور اس کے نزول میں تو مولانا خان صاحب نے لکھا کہ دو قوم آ جائیں گے تو دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا بات نہیں جائے گی اس میں تو چھ سات اقوال موجود ہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں پھر سن لیں اس سے آگے میں آپ کو بتاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ تقدیر امام کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, قرآن ہوا تو یہ مکے میں نادل ہوئی ہے رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے ہیں باتیں کرتے ہیں مدینے میں اللہ کے نبی چلے گئے صحابہ چلے گئے جماعت ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے پیچھے لوگ باتیں کیا کرتے تھے اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ نسائی ہم حوالہ دینے کے لیے تیار ہیں زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے باتیں کیا کرتے تھے اپنی حالت کے بارے میں حتا نازلت حافظو الصلات الوسطى حتا نازلت حافظ حافظو جب یہ تو پھر ہم خاموشی کا حکم دیا گئے اور نبی پر یہ صحابہ نے پڑھی لیکن اس کے باوجود نبیلہ علیہ کے پیچھے اپنی حاجت کی باتیں کی یہ جو ایت ہے یہ تو نبی اسلام کے پیچھے صحابہ کو اپنی اپنی خاص باتیں اپنی ضرورت کی باتیں اپنی حاجت کی باتوں سے نہیں روکتی قرآن سورہ فاتحہ یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے نعوذ باللہ اور جیسی صورت نہ قرآن میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ, تراد میں ہے نہ زبور میں ہے اللہ پاک نے جتنا کلام نازل کیا ہے سارے کلام سے افضل صورت تو وہ سورہ فاتحہ ہے اہل حدیث تمہیں مبارک ہو جو تمہیں نمازوں میں پڑھنی مجسر ہوئی اور تم نے اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کیا تم کہتے ہو کہ یہ قریل قرآن امام کے پیچھے سورا کی نبی کے لیے آئی ہے۔ آؤ اللہ کے قرآن سے ثابت پر. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں جو آیت میں نے پیش کی جس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا ایک ایت نہیں پیش کریں گے زور تو لگا دیا سارا لیکن سن لو رسول ابن نے کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کیا کہ یہ نبی ہے نبی کی بات نہیں اور جو حدیث کا راوی ہو حدیث کا مطلب وہ زیادہ جانتا ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہی حدیث کا راوی ہے اور یہی حدیث کا راوی بیان کر رہا ہے لے مینسلی اور یہ با سند روایت موجود ہے بو داؤد میں با سند موجود ہے حدثنا قتيبه بن سعيد بن سرح کالا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن ربي عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ بو بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاه لمن لم یقرأ بفاتح الكتاب فسائد قال سفیان لمن یصلی وحده اسی حدیث یہ جو با سند روایت ہے اس میں راوی آ رہا ہے سفیان جو حدیث کا مطلب بیان بیان کرتا ہے کہ راوی حدیث بیان کرتا ہے لے لے با سند موجود ہے حدیث موجود ہے اور پھر خود ہی لکھ رہی نہیں ہے کہ ساتھ کون لکھے بات تو ہے باسنت سہی با سند میں نے کتاب القر سے پیش کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو با صنت صحیح نظول فصلات موجود ہے امام احمد فرماتے ہیں جو امام ابن تیمیہ نے فتح ابن تیمیہ جو آج کل بڑا شائع ہو چکا ہے اس کی بائیسویں جلد میں اس کی بائیسویں جلد میں صفحہ دو سو پچانوے پر قال احمد اجم او اللہ نزلت فصلاط کہ اس کے نزول فی فصلا پر اجماع ہے اس کے نظول فصلات پر اور صحابہ میں سے کوئی صحابی یہ کہو یہ کہے کہ جی یہ نماز میں نازل نہیں ہوئی نماز میں فص یہ نظول فص کا کسی نے انکار نہیں کیا اجم امام احمدی فرماتی ہیں کہ یہ کیا ہے نظول فصلا پر اجمع اجماع ہے اسی طرح مغنی ابن قدامہ یہ فقہ حمبلی کی ایک مانی ہوئی کتاب ہے اس میں بھی امام ابن قدامہ حمبلی امام احمد کی وہ بات نقل کرتے ہیں کہ اج سوالا اننا حاضح اللہ اتا نازلت فسلات کی یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے اب ایک طرف پوری امت کا اجما جو کہتا ہے کہ اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ نماز میں نازل ہوئی اور نماز میں پڑھنے والا کون ہوتا ہے امام پڑھنے والا کون ہوتا ہے اور ان کے علاوہ دوسروں کو حکم دیا جا رہا ہے مقتدیوں کو کہ تم چپ رہو تم چپ رہو صاف قرآن پاک کی یہ آیت موجود ہے اس کے برعکس نزول فی فسلات ہو اور مکتدی کو حکم ہو کوئی آیت اگر آپ میں ہمت ہے بے شک پیش کریں سرے بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہیں سر تسلیم خم ہے ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں آؤ پیش تو کرو اچھا جی اس کے ساتھ انہوں نے وہ حضرت یہ حضرت کی روایت وہ روایت میں نے ابھی تک بطور دلیل کے پیش نہیں کی میں صرف امام نسائی سے پیش کر رہا تھا بطور تفسیر اور تشریح بقول امام نسائی کے بقول امام نسائی کے پیش کر رہا تھا اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اپنے طور پہ امام مسلم امام مسلم سے پوچھتا ان کا شاگرد حدیث ابھی حریرہ کیا کیسی ہے وہ فرماتے ہیں ہو ہندی صحیح وہ حدیث کیا ہے صحیح ہے میرے نزدیک وہ کیا ہے حدیث اب امام مسلم جیسا بڑا محدث امام مسلم جیسا بڑا وہ اس کو کہتا ہے کہ بندے ہے؟ ہے. ہے. ہے؟ ہے. ما... کی لڑو ایک آدمی مقرر تبدیل کرلو لو نہیں تو اچھا جی اس طرح دوسرے کو درمیان میں انسان مختلف نہیں کرتا نا وہ حضرت ابو ریہ کا سیفا کا وہ صحیح ابو کی اپنی کتاب کیا کہتے ہیں کی اور کوئی میں بھی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں اور یہ ستا کی روایت مانو تو کو تو پرے چلے جاؤ مطلب اپنے دام میں سے بات رسول اللہ کی ہوگیان کا ہم نے پوچھا کوفیان کی سنت تو پیش کرو کہ